جتنی طلب ہوگی ہوگا محبت ہوگی يا اهلنا يا من اتقوا الله <سؤال> وكونوا صادقين صدق الله العظيم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم میں تین باتیں بڑی فرمائی گئی سب سے پہلے ایمان والوں سے خطاب ہے دوسرا تقویٰ ہے تیسرا سچوں کی صوبت ہے تو سب سے پہلے ایمان ہے بہت سے لوگوں سے جا کے پوچھیں ایمان کا پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں کہ مومن اور عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے ایمان کی کیفیات اندر نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جگہ جگہ ایمان والوں سے خطاب کیا یار یہ لذین آ منو آمین اے ایمان والو ایمان لاؤ اب ایمان والے کیا ایمان لائیں تو فرمایا اے ای ایمان والو یقین کامل پیدا کرو اے ای ایمان والو تقوی پیدا کرو اے ای ایمان والوں اللہ کی محبت پیدا کرو کیونکہ ایمان کی نشانی ہے مومن سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کو اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے تفضیل کا سیگا اشد ڈگری ہے کہ شدید ترین محبت پیدا کرو تو پہلے ایمان والوں سے خطاب ہے یا ایمان والوں واقعی ایمان لانے کے بعد بندے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی اسی لیے کسی نے بڑی دل دل کی بات کہی ہے کہ بھی دیا لائے لا تو کیا حاصل ہرن عقل کو کہتے ہرن نے کہ بھی دیا لائے لا تو کیا حاصل دلوں نے گاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں انہوں نے لکھا تصوف کیا ہے تو اس کے نیچے یہ شیر لکھیں تو سوف کیا ہے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگے بان نہیں تو کچھ بھی نہیں تیری ایمان یقین کی طاقت اگر آپ کے اندر نہیں آتی تو بات بنے گی نہیں یہ, یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہ بانہ تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو میں او پروی کا کھیلتی ہے شکار کہ عقل چاند تک پہنچ گئی یہ عقل جو میں او پروی کا کھیلتی ہے شکار شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرن نے کہہ بھی دیا لائے لا تو کیا حاصل دلوں میں گاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر بد نظری کرتی ہے تو اس کا اتنا ابھی آنکھ مسلمان نہیں ہوئی اگر اگر ماں آنکھ مسلمان ہوتی تو نیچے جھک جاتی کلو منی نے بسارے مومن مردوں سے کہ نگاہیں نیچی رکھیں فرمایا اگر زبان سے غیبت نکلتی ہے، چگلی نکلتی ہے فضول باتیں نکلتی ہیں تو ابھی زبان مسلمان نہیں ہوئی آپ کو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی تو فرمایا خرت نے کہہ بھی لیا لا لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں پھر انہوں نے فارسی میں کہا ہے آئی تو فارسی جانے والے کوئی کوئی ہے حالانکہ فارسی میں بہت بڑی بڑی حقائق و معرف ہے تو انہوں نے کہا کہ گویم مسلمانم بلرزم کہ جان میں لائلہ پڑھتا ہوں تو کانپنے لگ جاتا ہوں تم ہی گوئم مسلمانم برضم کہ دانم مشکلا لائے لارا اس لیے کہ میں لائلہ پڑھنے کی ذمہ داریاں جانتا ہوں کہ لائلہ پڑھنے کے بعد بندے کے اوپر کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی تو واقعی جب بندہ ایمان لاتا ہے اور اس کی دل کی طے میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے جیسے کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے نا شراب کا تو وہ اونچی اونچی بولتا ہے اس کی عجیب حالت ہوتی ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے نا لیکن جس کو ایمان کا نشہ چڑھتا ہے پھر وہ اپنا جان مال وقت عزت آبرو ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر چیز تم میرے نام پہ قربان کر دو پھر تمہیں ایمان کا مزہ آئے گا بچا بچا کے نہیں رکھ سکتے کہ مال بچا لیا جان بچا لی نہیں اللہ کہتا ہر چیز قربان کرنی پڑے گی میرے نام پہ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 تو جب ایمار والا ہوتا ہے نا پھر اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے ہمارے حضرت جی یہ اللہ والے کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے کیا نظر لگتی ہے تو حضرت فرمیا دیکھو جس نظر میں بغض ہو حسد ہو تکبر ہو عجب ہو تو بری نظر لگ جاتی ہے بری نظر لگ جاتی ہے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا بہت ہی گنا میں ڈوبا ہوا تھا اس کی نظر بڑی لگتی تھی تو ایک بندہ بھینس لے کے اوپر سے وہ آ گیا اب وہ بڑی خوبصورت بھینس اس کا بچہ اور دودھ اس کا تو اس نے ایسے ٹیڑی آؤ کر کے دیکھا کہ اے جی مجھتے میں نے کدی ڈٹھے ہی نہیں باس یہ بات اس نے کہی ہے گری نہیں مر گئی تو اگر بری لگ سکتی ہے تو جس نظر میں شفقت ہو محبت ہو ہمدردی ہو بھلائی ہو تو وہ اچھی, وہ اچھی نظر نہیں لگ سکتی اسی لیے حدیث میں نظر لگا دیتے لگ اللہ والے اچھی نظر لگا دیتے, ہیں. اللہ والے اچھی نظر لگا دیتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک انجینئر کو اپنے مولوقی نقش مجددی کی صحبت میں لے کے گیا حضرت بیٹھے تھے کسی سے بات کر رہے تو وہ حضرت میں گھر سے نکلتا ہوں تو پہلے مسجد آتی ہے پھر سینما آتا ہے پہلے سینما ہوتے تھے بڑے بڑے شہروں میں اس میں فلمیں ڈرامے دکھاتے تھے اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ہر بندے کی جیب میں سینما ہے موبائل کے اوپر سب کچھ نظر آتا ہے پہلے تو پولیس چھاپے مار کے سینمے کو بند کر دیتی تو اب کوئی بند کر سکتا ہے اب کوئی مسجد میں بھی کھلا ہے تو بڑی ترقی ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ حضرت میں پہلے پہلے مسجد آتی ہے پھر سینما آتا ہے تو میں مسجد میں نہیں جاتا سینمے میں جاتا ہوں کیا وجہ ہے تو حضرت نے ایسے اس کی طرف دیکھا اور سے اس کی طرف دیکھا اور یہ شیر پڑا خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خیر کہتے ہیں عقل کو کہ عقل کے پاس خبریں ہیں خبریں بس خیر کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں کہ تیرے اوپر نظر پڑے گی کسی اللہ والے کی تیرا دل بدل جائے گا پھر حضرت نے کہا تین دن تم میرے ساتھ رہو میں تیرے دل کا روحانی اپریشن کروں گا پھر تو مسجد میں جائے گا تو بھائی یہ نظر میں بڑی تاثیر ہے لوگ کہتے ہیں کیا تاثیر ہے دیکھو منافقین اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کیا کہتے تھے رائنا رائنا تو وہ اس کو دباتے تھے رائنا کر دیتے تھے تو اللہ نے یہ لفظ نہ پسند کر دیا یا لا وقولوا یہ ایمان والا اور آئے نہ کہو میرے نبی کو اگر بلانا ہے تو کیا کہو انظر نہ ان یا رسول اللہ نظر فرمائیے تو کوئی تو بات ہے کہ اللہ نے نظر کا لفظ چنا ہے تو بھائی نظر لگ جاتی ہے چھوٹے بچے کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو بڑے کو بھی لگ سکتی ہے تو اللہ والے اپنی صحبت میں رکھ کے نظر لگا دیتے ہیں اسی لیے فرمایا فیض نظر کے لیے ضرورت سخن چاہیے مجھے اس شعر کا بہت فائدہ ہوا فیض نظر کے لیے زبت سخن چاہیے ضرط نظر کے لیے ضرطن چاہیے ہر فی پریشان آ کے اہل نظر کے حضور پریشانی والی باتیں نہ کرو ان کی بات کو توجہ سے غور سے سنو تو بھائی جب ایمان دل کے اندر آتا ہے تو آپ کی زبان میں اثر آپ کی آنکھ میں اثر آپ کی ہر چیز میں اثر آ جائے گا آپ کی ہر چیز میں اثر آ جائے گا واقعی ایک گزرے مفتی لطف, لطف اللہ تو ابھی یہ آزادی نہیں ملی تھی تو حضرت اپنی سواری کے اوپر پگی تھی جیسے ریڑا ہوتا ہے اس کے اوپر مستورات اور کچھ لوگ محرم تو وہ کس سفر کر رہے تھے ایک جنگل میں سے گزرنا ہوا تو وہاں نے ڈاکو نے روک لیا تمہیں لوٹیں گے شرافت سے کہا یہ شاپ تو رہ گئی یہ تو ہم نے دی نہیں تو حضرت نے کہا بھائی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ساری چیزیں دیں گے چلو وہ چھاپ اتار کے تو حضرت وہ لے کے گئے وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ واپس لینے آئے ہیں چیزیں ان کا ڈرو نہیں دیکھو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ساری چیزیں دے دیں گے لیکن یہ ایک مندری رہ گئی ہے تو میں نے کہا کہ یہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے یہ بھی آپ لے لیں تو جب انہوں نے یہ بات دیکھی انہوں نے کہا حضرت اگر آپ اتنے وعدے کے پابند ہیں کہ ایک چیز رہ گئی تو آپ اس کو واپس دینے آئے ہیں ایسا کریں ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھا دیں اور ہمیں توبہ کے کلمات پڑھا دیں ہم بھی توبہ کرتے ہیں اس کام سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں اس کام سے تو ایسے لوگ بھی گزرے کہ جو برے لوگوں کو بھی بس ایک نظر میں ایک بات میں ان کے دل دباؤ بدل دیتے ہیں تو جو بندہ منتالہ تعالیٰ اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں پھر اس کی زبان میں تاثیر اس کی آنکھ میں تاثیر اس کی شوقت میں تاثیر ہوتی ہے تو پھر میں یاد یہ امن اے ایمان والوں اے ایمان والوں کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اے ماننے والوں اے ماننے والوں ہم تبلیغ میں تھے نا تو بعض کا نئے نئے تھے تو ہم امیر کو مشورہ دیتے تھے اگر امیر صاحب ایسے کر لے ایسے کر لے ایسے کر لے تو ایک دو بدلوں بیچ میں ترغیب دیتے تھے بھائی امیر کی بات ماننے میں خیر ہے امیر کی بات ماننے میں خیر ہے امیر کی بات ماننے میں خیر ہے کہہ کہہ کہہ کے انہوں نے ہمارا دماغ ایسا بنا دیا کہ ہم بھی کہتے تھے واقعی امیر کی بات ماننے میں خیر ہے تو بھائی اگر امیر کی بات ماننے میں خیر ہے تو اللہ کی بات ماننے میں خیر نہیں ہے تو اللہ کی بات ماننے میں تو خیر ہی خیر ہے اس لیے اے مان اے ماننے اے ماننے اس لئے مومنین کی کیا صفت ہے سمینا و تانا موملین ہی اللہ نے قرآن میں صفت بتائی ہے موملین کی صفت ہے سمے نہ و تانا یہودیوں کی صفت کیا ہے سمینا وسینا سنیں گے مانے کے نہیں اور منافقوں کی جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے تو منافقوں کی صفت مفسرین نے بتائی ہے ماں سمے نہ ماں نہ سنیں گے نہ مانیں گے سنی انسنی کر دیں گے تو بھائی ہمیں مومنوں والی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے سمے نہ و تانا سنیں گے مانیں گے سنیں گے مانیں گے سنیں گے مانیں گے اس لیے ہمارے مشہق کہتے ہیں کہ جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے و سلوک روحانیت بلکہ جس شعبے میں بھی لینے پہلے بات ماننی پڑے گی بات ماننی پڑے گی جب ماننا آ جائے گا جبر کر کے اپنے اوپر ماننا سیکھ لو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بھی آپ کی بات مانیں گے دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں جس محکمے میں ڈسپلن ہوتا ہے وہ بات مانتے ہیں آرڈر آرڈر حکم حکم ہوتا ہے بس وہ پورے ملک پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ کیا ہے, ہے. تو اگر افصلے جو کیا دی ماننی پڑے گی अगर کر دو کہ آپ نے कर الحال وقت आपने صحیح نہیں کہی تھی لیکن اس وقت آپ کو ماننی پڑے گی تو اسی طرح تصور میں بھی یہی ہے روحانیت میں بھی یہی ہے کہ سمے نہ سنیں گے مانیں گے بس ماننا اگر آپ کو آ گیا تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا تو اسی لیے میں شیخ جب کسی کی تربیت کرتے ہیں اس کو منوانا سکھاتے ہیں کہ تم ماننا سیکھ جاؤ اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو اپنے شیخ کی بات مانو جب ماننا آ جاتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے تو سر میں یا مانو اے ماننے والوں اللہ اکبر کبیرہ یا منو تق اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تکوا اختیار کرو اب دیکھو علم تو سب کے پاس ہے لیکن تکوا کی کمی ہے تکوا نہیں ہے تکوا کس کو کہتے ہیں خوف خدا کو کہتے ہیں کہ عمل کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے اس لیے ہم نے ایسے مشاہد دیکھے ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں ذکر فکر بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے ڈرتے ہیں جیسے है گنا کر دیا تو اللہ والے نیکی بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں گنا کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا تو حکم یہی ہے کہ امل بھی کرو اے عمل بھی کرو استفار بھی کرو امل بھی کرو استفار بھی, بھی, بھی کرو تاکہ اللہ تعالی جو ہے تو یہ تھوڑی دیر موبائل بند کر لو یہ حضر آدم علیہ سے لے کر اب تک جتنے فتنے آئے ہیں نا ان میں سب سے بڑا فتنا یہ موبائل ہے درس قرآن درس حدیث میں بھی بندے کو اٹھا دیتا ہے میں ایک دفعہ درس قرآن دے رہا تھا راول پنڈی میں اور یہ فتنہ ہے یہ مسجدوں میں بھی آ ہے تو میں درس قرآن دے رہا تھا ایک نوجوان بیٹھا تھا درس قرآن سنتے سنتے بیچ میں وہ فون کرنا شروع کر دیا تو میں نے کہا اب کسی کو اسمجھائیں اس بات آج کل بہت لوگ نازک تباہ ہے بڑی نازک طبیعت ہے عورتوں جیسی طبیعت ہو گئی ہے مردوں کی بھی کہ ذرا اس کا کوئی بات کہیں تو ناراض ہو جاتے اب اس نوجوان کو اگر میں کہتا ہے جی موبائل غلط بند کرو یہ کرو وہ کرو تو پھر وہ بڑا اور مسئلہ بن جاتا تھا. تو میں تھوڑا سا جیسے کوئی کوئی کاٹتا ہے بڑا اہم فون ہے میں نے کہا اسرائیل علیہ السلام کا فون ہے کہ میں آ رہا ہوں تیری جان قبض کرنے پھر تو, تو سن لے تو اگر اسرائیل کا فون نہیں ہے تو پھر فون سننے کی اجازت نہیں. میں نے کہا فرض کرے قیامت والے دن اللہ آپ سے یہ پوچھے کہ میرا درس قرآن سنایا جا رہا تھا تم نے قرآن چھوڑ کے کسی عام بندے کا فون سننا چھوڑ دیا فون سننا شروع کر دیا تو تمہیں قرآن سے زیادہ فون اہم ہے تو آہ بہت دیکھو موبائل, موبائل موبائل ہم اپنے اس کی بھی اصلاح یہ تربیت ہی مجلس ہے یہ تربیت ہی مجلس ہے ہم اپنے حضرت مولو پھر ذوالفکار صاحب کے ساتھ مسکین پور میں ایک اجتماع میں گئے چھوٹا سا کمرہ ہمیں ملا تو رات کو دو بجے خوفناک گھنٹی بھلی انڈیا کے گانوں کی ایک بندے نے موبائل چارجنگ پر لگایا ہوا تھا اب وہ بند کر رہا اس کو بند کرنے نہیں تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے یہ آجستہ حضرت ہم آرام کر رہے تھے رات کو دو بجے ہوئے تھے اب اس کو بند کرنے نہیں آیا تو ڈاکٹر صاحب نے لیا اس کو بھی بند کرنا نہیں آیا میری طرف میں نے کہا توبہ توبہ تو میری طرف اس کو نہ کرو مجھے نہیں بند کرنا ہے تو حضرت نے لاؤ میری طرف اور اس کو بند کر کے حضرت نے یوں پھینکا اور کہا تم ملک کا وزیر اعظم ہے کہ دو بجے بھی تیرے لیے موبائل کھولنا ضروری ہے کہ تیرے بغیر ملک چل نہیں سکتا کہ تم فون بند کر دے گا تو ملک کیسے چلے گا تو آج ایسے ہی مسجدوں میں بھی آ کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں حالانکہ مسجد کے باہر اکثر جگہ لکھا کہ لوگوں سے رابطہ کاٹو اور اللہ سے رابطہ جوڑو اگر دل پہ آپ کے موبائل پڑا ہے تو کیا اللہ سے رابطہ جوڑے گا این نماز کے اندر آپ کا مسے آئیں گے نماز کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا اور بھی اچھا جس بندے کو دیکھو ہم لوگوں کو دل پہ انگلی لگاتے ہیں کہ یہاں اللہ اللہ کرنی اور اسی لیے جا کے موبائل پہ لگتی ہے حرانی ہوتی اس کا تو دل ہی نہیں انگریزوں نے جتنی مشینیں بنائی ہیں ان کی میموری حافظہ بنایا دل نہیں بنایا اس لیے کہ وہ دل کے قائم ہی نہیں ہے خان مسلمان دل کے قائم ہیں اس کا تو دل ہی نہیں ہے ظالم کا جس کو دیکھو موبائل ہے موبائل ہے اس لیے نہ ذکر کا اثر ہوتا ہے نہ تلاوت کا اثر ہوتا ہے اس لیے کہ دودھ کے اندر اگر چار قطرے پشاب کر ڈال دیں دودھ کا بھی پیڑا گرق ہو جائے گا جو تم نیکی کرتے ہو اس میں فضول باتیں فضول گھنٹیاں بجاتے ہو تو بعض پھر کام خراب ہو جاتا ہے بھائی ایکسل آف ایوری تھنگ از بیڈ ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے کھول لو آٹھ گھنٹے کھول لو چوبیس گھنٹے کھلا تو ایسے کیسے اللہ کے ساتھ محبت ہوگی کیسے آپ کو ایمان کا مزہ آئے گا میں ایک دفعہ کراچی میں گیا وہاں بس پہ سوار تھا تو یہ جو کنڈیکٹر ہے نا یہ صدر صدر صدر امداد آوازیں لگاتے رہتے بغیر سوچے سمجھے تو میں نے اس کو پیسے دیے کہا مجھے پیسے واپس کرو اور وہ آگے سے صدر صدر صدر کر رہے ہیں لگتا ہے یار سوتے ہوئے بھی صدر صدر ہی کرتا ہوگا واقعی میرے دوست کہتے ہیں میں سوتے میں بھی صدر صدر کرتا ہوں میں نے کہا اب ذرا سوچ لینا مرتے ہوئے بھی صدر صدر نہ کرنے لگ رہے جو زندگی میں تم بولو گے وہی مرتے ہوئے دماغ پہ چیز آئے گی نا اس دل میں اللہ اللہ کو بٹھاؤ لائلہ اللہ کو بٹھاؤ پھر مرتے ہوئے لائلا نکلے گا نا اللہ اکبر کبیرا لائلا بگوئی لائنا بگو الروئے جاں لائلا بگو گوئی لائلا گوئی بگو الروئے جاں بڑی عجیب کسی نے شیر کیا یہ فارسی والے حضرت ہی سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب لائلا لائلہ بوئی بگو ال روئے جاؤ لائلہ بوئی بگو ال روئے جاؤ تازے ا... تازے از اندامے تازے ال اندامے تو بوئے جا کہ لائلا پڑھو تو دل سے لائلہ پڑھو تاکہ تمہاری روح میں سے بھی لائلہ نکلے تمہاری روح میں سے بھی لائلہ نکلے تو جب بندہ سوتے جاگتے لا الہ پڑتا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ مرتے ہوئے بھی لا الہ نصیب ہو جائے گا جو بندہ سوتے جاگتے لا الہ نہیں پڑتا تو اس کو مرتے ہوئے کیسے لا الہ نصیب ہوگا مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے ایک بندے نے توتا پالا ہوا تھا دکان تھی اس کو اللہ اللہ سکھایا ڈنڈے کے زور پہ لا الہ لا اللہ سکھایا اب لوگ توتے کی آواز سننے کے لیے السلام علیکم کہتا لا لاہتا لوگ بڑی چائے پینے آتے تھے اس کی دکان چلتی تھی تو ایک دن وہ دکان سے کہیں تھوڑا آگے گیا تو پیچھے بلی نے جھپٹا مارا اس کا گلا مروڑا حیران ہو گیا کہ یار اس کو میں نے کلمہ سکھایا ہے تو مرتے ہوئے توتے ہوئے کلمہ ہی نہیں پڑا تو یہاں تو مسلمان نہیں مرتے ہوئے کلمہ پڑتے تو توتا کدھر میں نے توتے کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا اس نے مرتے ہوئے نہیں پڑھا وہ ٹی کرنے لگ گیا تو حضرت نے کہا سنو میری بات تو نے ڈنڈے کے زور پہ اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا تھا لیکن اس کے دل میں ٹینٹی تھی تو جب کوئی مشکل ہو مصیبت ہو موت آئی تو دل والی بات زبان پہ آتی ہے اگر دل میں لا الہ الا اللہ ہے تو زبان پہ بھی لا الہ الا اللہ آئے گا اگر دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو زبان پہ بھی لائلہ نہیں آئے گا تیوارا ہو یا اجم ہو تیرا لا لا اللہ لغتے غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک تیرا دل نہ دے گواہی تو دل کے اندر لا الہ جم جائے کھوب جائے روح تک چلا جائے دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک آدام رضا مند کر گئی کہ رگ رگ ریشے ریشے میں لا الہ الا اللہ کو نور چلا جائے شکایت ہے مکتب سے ہے ہے مکتب سے, سے شکایت ہے مجھے یارب خدا وندانے مکتب سے شاہین بچوں کو سبق دیتے ہیں شاہی بچوں کو خاک بازی کا کہ شکایت ہے مجھے یار خدا وندان مکتب سے جو مکتب میں پڑھاتے ہیں کہ وہ شاہین بچوں کو اللہ کی محبت معرفت نہیں سکھاتے وہاں مدرسے میں بھی رہ کے بالکا دنیا کی محبت دل میں آ جاتی شکایت ہے مجھے یار خدا وندان مکتب سے کہ وہ شاہین بچوں کو دنیا کی محبت سکھا رہے ہیں سبق دے رہے ہیں شاہی بچوں کو خاک بازی کا کیا اللہ کی محبت و معرفت آئے گی پھر آپ جدھر جائیں گے تو آپ یاد ہوں گے اس لیے فرمایا کہ لا الہ الا کو دل میں اتارو یا ایمان, ایمان, ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو اے وہ لوگ جو اللہ کی بات کا ماننے کا پکا ارادہ کر چکے ہو تو تم صحیح بانو میں مرد مومن بنو گے صحابہ کے زمانے میں نبی کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے آ کے نبی پر یہ سان چڑھایا کہ ہم تو مومن بن گئے تو نہیں نازل ہوگی کہ نہیں ابھی تم مسلمان بنے ہو ابھی مومن نہیں بنے قالت العراب آمدنا کن لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا غلما یدخل الیمان فی قلوبت ان تطیروا اللہ و رسولہو کہ کچھ دیہاتی لوگ آ کے کہتے ہیں ہم مومن بن گئے مومن نہیں بنے ابھی تم مسلمان بنے ہو ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں اگر تم اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرو گے پھر اللہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا اگر ایمان یقین کی گرمی دل میں آ جائے تو وہ تو بات ہی اور ہوتی ہے پھر بندے کا اٹھنا بہنا بولنا چالنا ہر چیز عجیب ہو جاتی ہے تو اس لیے بھائی دے ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرو اس سے پھر ایمان یقین کی گرمی دل میں پیدا ہوگی ایمان یقین کی گرمی ہوتی ہے ایسے ہمارے جیسے نہیں ہوتے ڈیلے لو اموماً جو ہوتا ہے مرد مومن جو ہوتا ہے اس کی عجیب حالت ہوتی ہے مرد مومن کی عجیب حالت ہوتی ہے قہاری اور جباری اور کہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان محمد تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے اس لیے ایمان <تصال> والوں اے ماننے والوں اے یقین والوں اے اللہ سے محبت کرنے والوں تقوی اختیار کرو یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا حد الل متقین تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ بغیر دیکھے اللہ کی باتوں میں یقین کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے جنت دکھا دی جائے تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا لوگوں نے کہا حضرت دیکھ کر بھی اضافہ نہیں ہوگا فرمایا ہاں جتنا لوگوں کو دیکھ کر یقین آئے گا ہمیں بغیر دیکھے اللہ کی باتوں پر اتنا یقین ہے یہ ہے تو لگائے ہم تو بغیر دیکھے مانتے ہیں بالکل بغیر دیکھے مانتے ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تمنا ہی نہیں بس اللہ کے قرآن نے ہمیں بتا دیا وہ یقین آ گیا ہے ہمیں اس لیے یہ عوام جو بیٹھی ہے نا ہماری یہ جو بغیر دیکھے آپ کا ایمان ہے نا یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس لیے شخص بار یہ کہنا چاہیے اس لیے کہ علما بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتا رہی ہیں قرآن بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے واحد اللہ شریق ہے بغیر دیکھے ہم بغیر دیکھے اللہ کو مانا حضرت بحلول دانا ایک بزرگ خلیفہ رشید کے وہ بڑا اللہ کی محبت میں مگر رہتے تھے تو بڑا ایک ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی محبت میں پھرتے رہتے تھے دریا کے کنارے جیسے بچے گھر بناتے ہیں نا پاؤں کے اوپر وہ ریت کے گھر بنا رہے تھے ادھر سے خلیفہ رشید اور ان کی بیوی زیادہ گزری تو خلیفہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس ہیں جنت میں گھر بنا رہے ہیں جو خریدے گا ہم دعا کریں گے جنت میں گھر مل جائے گا اس, کو اس نے کہا بڑا آیا جنت میں گھر بنانے والا وہ نہیں مانتا تھا اتنا زیادہ پیچھے بیوی آ رہی تھی وہ اللہ والوں کو مانتی تھی اس نے کہا بہروان کیا کہہ رہے ہو کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں بیچیں گے جی بیچیں گے کتنے کا سو روپئے کا کہا جی لے سو روپیہ انہوں نے وہ بھی اٹھا کے ادھر مارا دریا میں اور ایک گھر کے اوپر ہاتھ مار کے گھر کو گرا دیا کہا جی بن گیا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے یہ آنکھیں بند کر کے بھی تو نظر آتا ہے نا خواب آنکھیں بند کر کے نظر آتے ہیں بات آئی گئی ہوگی اب رات آئی خلیفہ مشید سویا تو اس نے خواب دیکھا ہاں میں دیکھا کہ بڑی خوبصورت جنت ہے بڑے بڑے محلہ بنے ہوئے ایک محل بنا ہوا لکھا ہوا زبیدہ خاتون کا محل تو اس نے کہا یہ تو میری بیوی کا محل ہے میں جس کا گھر پہلے وہ آئے گی اس کے بعد کوئی آئے گا اس کو یاد آ گئی اس نے کوئی یہ تو کام خراب ہو گیا میری بیوی نے گھر خرید لیا وہ تو کوئی لہر میں محبت میں بیٹھا تھا اس کا تو کام ہو گیا اب رات اس کے لیے مشکل صبح اپنی بیوی کو لے کے اس, نے کہا اس کی قیمت بتائی اور کہا یہ پوری بادشاہ تمہاری مل کے بھی اس کی قیمت ادا کر سکتی اس نے, اس نے کہا بیوی بیوی جی ایک رات میں آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے میری بیوی نے سو روپئے کا خریدا تھا کہا جی ہاں اس نے بغیر دیکھے یہ لگایا بغیر دیکھے خریدا تھا تو رات دیکھ کے آیا ہے تو رات دیکھ کے آیا ہے اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے اب تو نہیں ادا کر سا کی سکت وہی بغیر دیکھے ہم نے اللہ کو مانا ہے اس کا قیامت والے دن ہمیں وہ اجر ملے گا جس کا آپ تصور کر سکتے اگر دیکھ لیں دیکھ کر تو پھر نے بھی مان لیا تھا جب فرشتے نظر آئے اس نے کہا میں بڑی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں اللہ نے اس کو نہیں مانا تو یہ جو بغیر دیکھے ہم اللہ کو مانتے ہیں نا یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے یہ جو علامہ اقبال ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں دارو منڈوں کا پیر بھی دارا منڈا دارو مڈوں کا پیر ہے اس نے بھی کالجوں یونیورسٹیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے بڑی عجیب و وری باتیں کی اللہ نے اس کو قرآن کے عشق اور محبت کی وجہ سے بڑے عجیب و غریب علوم فرما دیے تھے جو ان کی شاعری کے اندر انہوں نے بیان کیے حتیٰ کہ انہوں صبح تین بجے سے لے کر نو بجے تک وہ رو رو کے قرآن پڑھتا تھا اور وہ میں نے قرآن خود دیکھا ہے جو لاما اقبال لائبریری لاہور میں پڑھا ایسا لگتا ہے جس سے کسی نے پانی میں بھگو کے نکالا ہے اتنا وہ رو ہے اس لیے انہوں نے پھر اپنی زندگی کے بارے میں کہا اسی کشپکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازے رومی کبھی پیچو پیچوتابے راضی میری ساری زندگی مولا روم کی بھی پڑھتے گزر گئی ہے اور قرآن پڑھتے گزر گئی ہے تو ان کے پاس ایمان کی بات سنانے لگا ایمان کی حالانکہ میں آگے تکوا پہ جانا چاہتا ہوں لیکن ایمان ہی مجھے آگے نہیں جانے دے رہا تو ان کے پاس سکھ ہندو عیسائی سارے آتے تھے سب اس سے ملتے تھے ایک ہندو آیا تو اس کے دروازے کے پاس آٹھ دس بندے بیٹھے اور وہ کونے میں بس بیٹھا سوچتا رہتا تھا سوچنا بھی تو بڑا کام ہوتا ہے نا ہر بندہ تو نہیں سوچ سکتا انہیں کہا ڈاکٹر سر علامہ اقبال سے ملنا ہے انہیں کہا وہ جو بنیاد ہے اور دھوتی بہن کے بیٹھے ہیں وہ یہ گیا وہ ایسے سوچ رہا تھا کسی نے جاتے کہا محبال ہے اس نے ایسے آنکھ کھولی کہ یہ کون آ گیا کہا میں نے یہ پھر ادھر گیا بند گراہ لگتا ہے تم آش کے موبائل ہو لوگ آش کے اللہ ہوتے ادھر آج کے موبائل ہے آج کے موبائل ہی تو ہوتے ہیں یہ نیا پہلی دفعہ میرے منہ سے نکلا ان لوگوں کے لیے تو میرا لوگوں پاس آیا کہ جی وہ تو نہیں مان رہے دوبارہ دوبارہ جھوٹ ہے, جی ہے وہ ہم دس بندے جھوٹ بولے. ہم دس بندے جھوٹ بولے ہم دس بندے جھوٹ بول رہے تیسری دفعہ گیا اور جا کے کہا کہ سر آپ مانتے نہیں کہ میں علامہ اقبال اور یہ دس بندے جھوٹ بول رہے ہیں تو اس نے ایک عجیب بات کی اس کا دماغ ہی پلٹ دیا کہا دس بندوں کے کہنے پہ آپ نے مجھے علامہ اقبال مان لیا اور کروڑوں بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے کہ وہ تو نہیں مانتے اس نے اسی وقت کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں کہ دلیل آپ نے ایسی لیا کہ میرا دماغ ہی دیا ہے تو اگر دس بندوں کے کہنے پہ آپ نے مجھے اللہ اقبال مان لیا کروڑوں بندے کہتے ہیں کہ اللہ لا کا وہ کیوں نہیں مانتے تو ایسے دلائل ہوتے ایسا علوم ہوتے ہیں تو اس نے کہا تھا ضلط بہت مشکل ہے سل مانی کا کہہ ڈالے کہہ ڈالے کلندر میں اثرانے کتاب آئے اس لیے میں علماء کو گاڑی والوں کو کہتا ہوں کہ چلے جی اس کی تو داڑی نہیں تھی اس کو غلطی کا احساس تھا کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی لیکن اس میں کوئی حکمتیں تھیں اس دور میں پتا کیا ہے داڑھی والے سونے جیسی قیمتی بات کہہ دیں مولانا یہ کالجوں یونیورسٹیوں والے نہیں مانتے اور مولوں کی باتیں چھوڑو ہم مولوں کی باتیں نہیں مانتے ہمارے پنجاب میں تو بہت فتم ہے ہم مولوں کی باتیں نہیں مانتے تو اس نے ایک فارسی کا شعر کہا ہے جس میں اس نے اپنے اپنے آپ کو بردا دیے حضور کی باردہ میاد پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کہی ہے تو قیامت والے والدین میری شفا نہ کرنا اتنی بڑی بدوا کوئی دے سکتا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کالج یونیورسٹیوں والے پھر اس کی بات سنتے ہیں مانتے لیکن میں مجھے کبھی کبھی یہ بھی دل میں درد اٹھتا ہے کہ ہم مدرسوں والے آٹھ سال مدرسوں کی روٹیاں کھائیں سب کچھ کیا لیکن اگر ہم آٹھ دس بندوں کو بھی آج کے قرآن نہ بنا سکے آٹھ دس بندوں کی زندگی میں نہ بدل سکے تو وہ داری منڈا اگر اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دے کہ یا اللہ انہوں نے آٹھ سال تیرے قرآن کے نام پہ روٹیاں کھائیں ہیں اور انہوں نے تو آٹھ بندوں کو بھی زندہ نہیں کیا اور میں نے تو اتنا بڑا پاکستان آزاد کروایا ہزاروں کارچر یونیورسٹیوں والوں کے ایمان کو بچایا ان کو ذرا پکڑو ان کو پکڑو ذرا کہ یہ اتنی قرآن کی وجہ سے ان کو اتنی سہولتیں ملی اتنا کچھ ملا انہوں نے امت کو جگایا ہی نہیں یہ رہے ہی نہیں اللہ کے آگے اس لیے اس نے کہا ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں کہ مجھے مسلسل اضطراب اور بے چینی رہتی ہے ہائے یہ مسلمان نوجوان کا ایمان بچ جائے بس اس نے سارا زور اس پہ لگایا ہے کہ کالجوں یونیورسٹیوں کا ایمان بچ جائے ایمان بچ جائے ایمان بچ جائے اب ہمارے علماء کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہی نہیں میں آپ کی ہزاروں یونیورسٹی میں گیا ہوں یقین کرے وہاں دیریہ قسم کے لوگ ہیں اللہ کو ہی نہیں مانتے مجھے کسی نے بتایا یہ پوسٹ گریجویٹ کالج جو آپ کا اس میں بڑے بڑے دیر ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے تو آپ ان کی کوئی خبر ہی نہیں لیتا ان کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں ہے بھی ان کے پاس بھی جاؤ ان کو بھائی ان کا بھی ایمان بچاؤ تو اس لیے فرما اے ایمان والو اے ایمان والوں کے ایمان کو ہم بچائیں بہت ضروری ہے یا نامو آن اے ایمان والو اگر ایمان بچ گیا سب کچھ بچ گیا اگر ایمان نہ بچا تو کچھ بھی نہیں بچے گا میں نے ان سے پوچھا حضرت ایمان سے بھی زیادہ کوئی اور اہم چیز ہے حضرت روم جنہوں نے روم لکھیا کسی نے کہا حضرت نماز بڑی اہم ہے نماز سے بھی زیادہ کوئی چیز اہم ہے تو حضرت نے فرمایا جی ہاں نماز سے زیادہ اہم بندے کا ایمان ہے اگر کوئی مومن مسلمان نہیں ہے کلمہ نہیں پڑھتا نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان ہر وقت ضروری ہے ایمان ہر وقت ضروری ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی نیکی کا کام کرے وہ تو ہم وفاد شدہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں لیکن اگر کوئی بے ایمان کافر ہو کے مرے تو کیا ایمان کسی کو آپ بخش سکتے ایمان ہر کوئی ای اپنا اپنا لے کے جائے گا اس لیے جتنا یقین ایمان مضبوط لے کے جائیں گے اتنی اگلی منزلیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے تو اے ایمان والوں میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھاؤں اللہ برکبیر ایک نوجوان حج پہ گیا حج کیا پھر الودائی اس نے طواف کر کے نا کابے کے پردے کو پکڑ کے ایک گھنٹہ ایک دعا کی یا ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلام ایک بزرگ دیکھ رہے تھے اس نے کہا یہ بندہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہے ایک ہی دعا مانگ رہا کہا بیٹا یہ کیا بات Hon. کہ آپ ایک ہی دعا مانگے جا رہے ہیں اس نے کہا میں انڈیا عظیم آباد پٹنہ کا رہنے والا ہوں ماری مسجد کے سامنے ایک آدمی تھا میں مسجد کے سامنے بیٹھتا تھا میرا گھر تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور ایک نمازی تھا اس کو اپنی نمازوں پہ بڑا تکبر تھا اور بڑا اکھڑ مزاج تھا بد اخلاق تھا کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ وہ نماز نہیں پڑھنے آ رہا تو میں نے کہا چلے میرے سے تو اچھا تھا نماز پڑھتا تھا کہا ہم اس کی عیادت کو گئے تو بڑا شدید بیمار تھا تو جب ہمیں دیکھا اس نے کہا یہ قرآن تو اٹھاؤ جب قرآن اٹھایا تو کہہ لگا میرا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کو ہچکی آئی اسی وقت مر گیا کافر ہو لگا میں نے سچی توبہ کی استغفار کیا نمازی بن گیا اب اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی میں نے کابے کے پردے کو پکڑ کے ایک ہی دعا کی ہے یا اللہ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے اگر ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں تو میرے بھائی ایمان مرتے دم تک لے کے جانا ہے اگر امام بن حنبل کے بارے میں آتا ہے حضرت کے اوپر ذرا سی بے ہوشی تاری ہوئی تو حضرت کہ لگے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو بعد میں ہوش آیا تو بیٹے نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کہا جب میرے اوپر ہلکی سی بے ہوشی تاری ہوئی تو شیطان آ گیا اور وہ ہاتھ مان رہا تھا کہ امام محمد تو, تو ایمان بچا کے لے گیا تو میں اس کو کہہ رہا تھا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی میری جان نکلی نہیں ہے جب تک جان کلم کے اوپر نہیں نکل جاتی میں ایمان کو اللہ ہماری حفاظت فرما دے سوتے جا ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے تو اے ایمان والو یا منتق اللہ اللہ سے ڈرو ڈر در ڈر کے زندگی گزارو گناہوں سے بچو تقوی اختیار کرو اس لیے فرمایا ہے یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا حدمتین کہ حدل المسلمین حدل مومنین نے اللہ نے کہا ہدل متقین کہ جو ڈرنے والے ہیں وہ صحیح کامل مکمل قرآن سے ہدایت پائیں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے اسی لیے اللہ نے بشارت دی ہے والے خوف مقام رب ہی جو کہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے گا ہم اس کو ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائیں گے کہ جب نماز پڑھے تو ڈر گئے کہ آپ کس کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں تقویٰ ہے یہ رضا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے کافروں کو قتل کر دیا جب مسجد میں آتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے اور کپڑوں سے باہر بال آ جاتے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں ڈر جاتے ہیں کہا دیکھتے نہیں میں کس رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے لگا ہوں تو واقعی جب اللہ کے آگے ہم کھڑے ہوں نماز میں ڈر جائیں خوف زدہ ہو جائیں کہ یا اللہ کہ ہماری اس نماز کو قبول فرمالے تو تقوی یہ مانگے اس کا ایک میں وظیفہ بتا دیتا ہوں اس کو پڑتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو متقی بنا دے گا اور یہ وظیفہ اس شکل میں ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے اور یہ جتنے گھروں کے جھگڑے لڑائیاں فساد یہ اس وظیفت کے اندر حل ہو جائیں گے سورہ فرقان کے آخر پہ فرمایا اخری تین ایتوں میں شادی کی ایت ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین ائمہ و اجعلنا للمتقین ائمہ و اجعلنا للمتقین ائمہ تقریبا 20 سال پہلے میں نے اپنے حضرت سے یہ ایت سنی تھی حضرت نے فرمایا کہ میں اس ایت کو وظیفہ بنایا ہوا اور اس کو عام زندگی میں نہیں میں رب جالنی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں تاکہ کہیں یہ وظیفہ بھول ہی نہ جائے تو ہر نماز میں رب جالنی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں ربنا حب لانا زواج نا وزریات اے میرے رب مجھے ہماری ربنا حب لانا ہماری بیویوں میں سے ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک سکون عطا فرما اور ہمیں متقی ہی نہیں متقیوں کا امام اور سردار بنا دے تو یہ گھریلو مسئلے حل کرنے کے لیے بھی ایسا اس کو چالیس چالیس دفعہ صبح شام پڑھتے رہیں اور نماز کے اندر بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو متقیوں کا امام بنا دے گا تو دل سے پڑھیں اس کو بار بار پڑھیں تو اس سے آپ کو تقوی والی وہ کیفیت نصیب ہو جائے گی اور تکوا کے بعد فرمایا کن صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کس کو کہتے ہیں نسبت حاصل کرنے والے لوگ اللہ کے عاشق لوگ ما سادقین پہلے زمانے میں جو بزرگ بنتے تھے ان میں دو ہی بڑی خوبیاں ہوتی تھیں سدھ حلال سدھ کے عقل حلال سچ بولتے تھے حلال کھاتے تھے یہ بڑی خوبی ہوتی تھی کہ سچ بولتے تھے حلال کھاتے تھے جس کی وجہ سے وہ صادقین کے زمرے میں شامل ہو جاتے تھے تو سارے نسبت لوگوں کو صادقین کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کیے ہیں جو لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہوئے اس کو سچ کر دکھاتے ہیں کسی نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ ہمارے نبی کا لقب کیا تھا صادق اور امین تو فرمایا نبی کا لقب تو صادق اور امین ہے تو امت کا لقب بھی تو صادق اور امین ہونا چاہیے نا تو جس نبی کی امت ہے اس نبی کی نبوت سے پہلے کہتے ہیں یہ نبی صادق اور امین ہے اور ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی صادق اور امین نہیں بنتے تو ہمارا کیا بنے گا تو امت کو بھی تو صادق اور امین ہونا چاہیے نا اور ہمارے ہم تو اتنا فراڈ اتنا جھوٹ اور اتنی دھوکہ بازی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھیں اتنے بدنام ہو گئے ہم لوگ جس کی حد نہیں ہے لیے آج عہد کرے کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے سچوں کی صحبت اور سنگت میں رہیں گے اللہ والوں کے صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ خصوصی فضل کرم فرمائے گا اس لیے یہ بھائی صحبت میں رہنا یہ بہت اونچی چیز ہوتی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی بن گیا حالانکہ صحابہ حاجی بھی تھے نمازی بھی تھے مجاہد بھی تھے جان دینا سب سے مشکل ہے ان کا نام مجاہدین ہونا چاہیے لیکن صحبت سے صحابی بنا ہے اسی طرح بعد کے لوگ جو صحابہ کی صحابت میں بیٹھے وہ بھی حاجی تھے نمازی تھے مجاہد تھے لیکن وہ بھی صحابت کی وجہ سے تابعین کہلائے مجاہدین کی نہیں کہلائے اسی طرح تیسری نسل کے لوگ جو تابعین کی صحابت میں بیٹھے وہ بھی حاجی تھے نمازی تھے مجاہد تھے وہ بھی مجاہدین نہیں کہلائے وہ بھی صحابت سے تباہ آپ ان کا لائے اسی طرح قیامت تک اللہ والے بنیں گے سادقین بنیں گے تو وہ بھی سوبت کی وجہ سے بنیں گے جتنی زیادہ آپ کسی شیخ کی سوبت اٹھائیں گے اتنے زیادہ آٹو مٹیک خود بخود آپ نیک بنتے جائیں گے انڈیا میں ایک بزرگ تھے تو اس کے بعد ہم لوگ دور دور سے اللہ اللہ سیکھنے آتے تھے تو حضرت جب کوئی آتا تو کہتے پوچھتے تو محنت وہ زیادہ کرے گا یا مفت میں ہی کام کروانا ہے تو جو بندہ کہتا ہے کہ محنت وہ زیادہ کروں گا اس کو کہتے اللہ اللہ کرو دس ہزار دفعہ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو استفار کرو دروشی پڑھو اس کو زائد بتاتے تو کئی ہمارے جیسے ڈلے وہ کہتے حضرت مفت میں ہی کام کر دے ہمارا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو حضرت اس کو کہتے اچھا مفت میں کام کروانا اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی مفت میں کام کر دیتے ہیں. باہر حضرت میں بابو جی عبداللہ کی صحبت میں رہا اس نے لاکھوں دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروشی پڑھا اور وہ جس بندے کے لیے دعا کرتے تھے اس کو حضور کی زیارت ہو زیادہ تین راتوں کے اندر اندر اس کو حضور کی زیارت ہو جاتی زیادہ کہ میں نے وہ بیمار ہوئے میں نے ان کی بڑی خدمت کی بڑی خدمت کی ایک دن ان کے اوپر بڑی اللہ کی محبت کا رنگ غالب آ گیا مجھے کہ لیں گے زلفکار مان دعا کیا مانگتا ہے جلدی جلدی دعا کر لے حضیر فرمایا میں نے دس دعائیں کی جلدی جلدی اس وقت کہ یہ قبولیت کے علاوہ نو دعائیں جو ناممکن تھیں اللہ نے وہ بھی پوری فرما دی اور پھر وہ دسویں دعا بھی پوری ہو جائے گی تو واقعی بعض اوقات اللہ والوں کے اوپر ایسا اللہ کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے جس کی وجہ سے پھر ساتھ والوں کا بھی کام ہو جاتا ہے اسی لیے فرمایا کون ماساد کی مائیت حاصل کرو ان کے ساتھ رہو ساتھ ساتھ رہو ساتھ ساتھ رہو ہماری حضرت نے ایک عجیب نقطہ لکھا علماء کے لیے فرمایا حدیث ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے حالانکہ افضل حضرت ابو بکر ہے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتے کہا <coughs> حضرت عمر کو ہے تو حضرت نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا فرمایا صاحب هومائل هومائل هومائل ساتھ ساتھ گویات کبرا ان کو حاصل تھی اس لیے گویا وہ حضور کے بالکل ساتھ تھے اس لیے وہ نبوت کا یعنی فنا فل نبوت اس لیے ان کو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ان کو مائیت کبرا حضور کے ساتھ حاصل ہو گئی تھی پروانے کو ہے ہے کو خدا حاصل ہو جائے تو اس پھر اس جیسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے تو اس لیے یہاں بھی فرمایا میں کون ساد کی اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو اتنا, رہو اتنا زیادہ رہو اتنا زیادہ رہو اتنا زیادہ رہو کہ ان کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے اس لی فرما قرآن حدیث رنگ ہے علماء کرام رنگ فروش ہے کہ پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور اللہ والے رنگ ریز ہیں وہ رنگ چڑھا دیتے ہیں بندے کے اوپر تو ان کی صحبت میں پھر بندے کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے وہ سچا بن جاتا ہے تو کون و ماس سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ ان کی سنگت اختیار کرو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارو یا زیادہ وقت نہیں گزارتے تو فالتو ٹائم ہی ان کے ساتھ گزار لو اس لیے یاد کہتا ہے کہ نہیں اگر اپنا قیمتی ٹائم آپ نہیں دے سکتے تو اپنا بچہ کھچا ٹائم ہی اللہ کو دے دو اللہ والوں کو دے دو اس بچے کھچے ٹائم کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ شامل کر لے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کریں اور جو ہے کے مقربین متقین بندوں میں شامل ہو جائیں دوبارہ نہیں زندگی ملے گی یہی زندگی ملی ہے اسی کے اندر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس لیے ہم جو ہے اس بات کو ختم کرتے ہیں اور آخر پہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں وہ بچہ بھی ہے جس کا نا تو ہے جی ٹھیک ہے آخر کے دعا کرتے ہیں تو اس وقت ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں تاکہ جو کچھ کہا ہے اس کا ہمیں برکت حاصل ہو جائے یہ ہمارے مشاہر کی نسبت ہے اس نسبت کو ہم پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں سچی اور سچی توحبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ والوں کی مائیت نصیب ہو جائے جب اللہ والوں کی میت نصیب ہوگی تو ہمارے لیے جو ہے کام آسان ہو جائے گا تو اس لیے ہم جو بندہ اللہ سے محبت کرے گا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن ہم انسان ہیں ناقص ہے ہیں معذوقات اللہ سے محبت نہیں کر سکتے جو دو کام کرے گا اللہ خود اس سے محبت کرے گا ایک تو باوضو رہنے کی مشق کرے اور دوسرا کثرت سے استفار کرے یہ دو کام ایسے ہیں کہ اللہ خود آپ سے محبت کرے گا تو اس وقت ہم باوضو ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں اس کو اصلاحی توبہ بھی کہتے ہیں توبہ بھی کہتے ہیں اور جو کسی پہلے شیخ سے بہتر ہو تو اسی سے بہتر گا بس وہ توبہ کی نیت کرے جو اپنی اصلاح و تربیت کروانا چاہتا ہے تو وہ اصلاح و تربیت کی بھی نیت کرے تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا تو اس کا بڑا مقصد ہے کہ میں ہمیشہ اللہ سے راضی رہوں گا اللہ میرے سے راضی ہو جائے دوسری چیز کہ میں جو ہے کامل اطبع سنت کرنے کی کوشش کروں گا تیسرا پر زہری چھوٹے بڑے زہر کشیدہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو ان تین کر لیں الحمد الشیطان الرجیم یہ پیچھے پیچھے پڑتے جائیں بسم محمد الرسول کما ہوا قبل تو جمی جميع احكامه ہی... اكرام ہی... باللسان اكرام باللسان بالقلب وتصديق بالقلب اشهد الا الله اشهد اللہ... ان لا الله واشهد محمد عبد ورسول عبد استغفر الله ربي من كل ذنب زمبن... توب الىه علی... توب اليه صلى الله <سلم> <اللہ علیہ> <سلم> <سلم> دوسرے بائیں پسنیوں کے نیچے یہاں دل ہوتا ہے تو تھوڑا سا سوچتے رہنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ کھاتے اللہ اللہ پیتے سوتے جاگتے ہر وقت یہ سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ, اللہ اسی طریقے سے سو سو دفعہ استغفار کرنا استفر اللہ ربی من الزم بین و سو سو دفعہ نہیں تو چالیس دفعہ کر لیں سو سو دفعہ روشیف اللہ وسلم علیہ محمد علی محمد و سو دفعہ نہیں تو چالیس دفعہ کر لیں اسی طرح ایک پارا قرآن کی تلاوت کریں یا آدھا پارا یا ایک پاؤ یا ایک رکو ضرور روز قرآن کو محبت سے دیکھیں یہ محبت سے دیکھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ آپ کو قرآن کی محبت نصیب ہو جائے گی اور چھٹا ہے کا رکھنا تو باہر یہ سارے وظائف کتابوں پہ لکھے اور میرا آرام کا لکھا ہوا ہے تو یہ کتاب ہوگی ایک روحانی ترقی اسی طرح تین دن کی برکات ان کے آخر پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ اس کو پڑھیں سمجھیں اور جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کریں اسی طرح نماز پڑھنے کے آسان طریقے محبت رسول کا ذوق و شوق یہ ساری اصلاحی تربیتی کتب ہے خود بھی پڑھیں گھروں میں بھی بچوں عورتوں کو پڑھائیں تاکہ گھر کا ماحول بھی دینداری کا ماحول بن جائے تو اب ہم دعا کریں گے لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر رجوع اللہ کر لیں مراقبہ کر لیں اس سے نمازوں کے وسوں سے دور ہوتے ہیں جتنا آپ زیادہ مراقبہ کریں گے اتنے نمازوں کے خیالات اور وصف سے دور ہو جائیں گے تو آپ آنکھیں تھوڑی دیر بند کریں یہ سوچیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ آنکھیں بند کر لے اس سے پہلے کہ کوئی آپ کی آنکھیں بند کرے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 تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا چرا گئی ماں تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا میں حیات کے سائے موہیت نہ کرنا یاد کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا ہم انتہا کے قابل نہیں میرے مولا ہمیں کسی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا I love, I love, I love. اپنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اللہ نے توبہ کی ہے اس کو سچی اور سچی توبہ بنا دے یا اللہ آئندہ سے ہمیں ظاہری چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس بچے نے قرآن پڑھا ہے یا اللہ اس کو مرتے دم تک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما ان کے استاد کو ان کے والدین کو سب کو اس اجر میں شامل فرما یا اللہ اسی طرح ہمارے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بنا یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے ذریعے یا اللہ جنت میں جانے کا سر ذریعہ بنا دے یا اللہ اس مسجد سے کو کیا مت آواز و شاداب فرما یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے یا اللہ نسبت کی برکت سے یا اللہ اس کو قبول فرما لے یا اللہ کتنے لوگ ٹینشن ڈپریشن پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو سکون میں تبدیل فرما لے یا اللہ ہمیں جنت میں اپنے فضل سے لے لیا اور اس کے لیے ہمیں کہ سکون کی شکل میں دنیا میں جاری فرما دے یا اللہ ہم تیرے فضل سے تجھ سے راضی ہیں یا بھی تو بھی ہمارے سے راضی ہو جا یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے یا اللہ مہربانی فرما دے یا اللہ علت و فلت و ذلتوں سے بچا لے یا اللہ یہ دور قریب سے دوست ہیں ان سب کے دلوں کی جیشری قبول فرما اللہ جو دو کے لیے کہتے ہیں دو دو کی توقع رکھتے ہیں یا اللہ ان سب کے اوپر بھی خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے کہ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں عاشق قران بنا دے یا اللہ عاشق قران بنا دے یا اللہ ہمیں اپنے نام کی محبت عطا فرما دے یا اللہ اپنے نام کا عشق عطا فرما دے اپنے کلام کا عشق عطا فرما دے یا اللہ سب کے دلوں کی جاہ شری کو قبول آخری وقت آئے ہم سب کے لب اور دل پہ ہو